علیک یا رسول اللہ وعلی الک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی الک و یا نور اللہ سرکار مدینہ راحت الخلوصینا فیض گنجینا صاحب معطر قصینا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عافیت نشاں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 اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی نعمتیں ہیں نہ گمان کی جا سکتی ہیں نہ بیان کی جا سکتی ہیں اور جہنم کے اندر ایسے ایسے عذابات ہیں کہ وہ بھی بیان نہیں کیے جا سکتے اللہ کی پناہ اور یاد رہے کہ کفار جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور کبھی بھی ان کو جہنم سے نہیں نکالا جائے گا اللہ کی پناہ سورہ احزاب میں ارشاد ہوتا ہے الہ فری نو سعرو حال دین سیرو بے شک اللہ نے کافروں پر لانت فرمائی اور ان کے لیے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے کافروں کے لیے جہنم تیار ہے وہ کیسا نادان ہے جو کافر سے متاثر ہو رہا ہے کہ فلاں اس نے چیز ایجاد کی فلاں چیز ایجاد کی فلاں ترقی کی تو فلاں یوں کام کیا ان کے لیے تو اللہ تعالی نے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے جو دین اسلام کے علاوہ دنیا سے جائے گا وہ جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ جلے گا ہمیشہ جلے گا خالی نفیہ ابدا اس میں ہمیشہ رہیں گے اس میں نہ کوئی حمایتی پائیں گے نہ مددگار کوئی مددگار نہیں ہوگا کافروں کا جہنم میں جو انہیں جہنم کے عذاب سے بچا دے اور جہنمیوں کو جو کفار ہوں گے جہنم میں جو عذاب دیا جائے گا اللہ اکبر ان کے چہروں کو ان کے منہوں کو آگ سے تلا جائے گا چنانچہ ایٹ نمبر چھیاسٹھ سورہ احزاب پارہ بائیس میں ارشاد ہوتا ہے یا عمرت نو نو کو رسول جس دن ان کے منہ الٹ الٹ کر آگ میں تلے جائیں گے کہتے ہوں گے ہائے کسی طرح ہم نے اللہ کا حکم مانا ہوتا اور رسول کا حکم مانا ہوتا جہنم کی آگ میں کافروں کو کوئی مددگار نہیں ہوگا عذاب کا انداز کیا ہوگا ان کے چہرے جہنم کی آگ میں بار بار الٹ پلٹ کر تلے جائیں گے اور آگ میں جلنے کی وجہ سے ان کے چہرے وہ ان کی رنگت بدلے گی کبھی سفید ہو گئے کبھی کالے ہو گئے کبھی لال ہو گئے تو بہت اللہ اور بڑی حسرت کے ساتھ وہ کہیں گے یا لئی ہائے ایک کاش ہم نے اللہ کا حکم مانا ہوتا اور رسول کا حکم مانا ہوتا تو آج عذاب نار میں آگ کے عذاب میں گرفتار نہ ہوتے عذاب تو پورے جسم کوئی ہوگا کو کے خاص طور پر چہرہ مکرم اور معظم عضو ہے نا جسم میں وہ ان کے چہرے کو بار بار وہ الٹ پلٹ کر آگ میں تلا جائے گا ان کی ذلت کے لیے ان کی رسوائی کے لیے مزید وہ کفار جن کا چہرہ آگ میں تلا جائے گا جہنم کے اندر وہ کیا کہیں گے وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا وكبراءنا فأضلون السبيلا ربنا فین لم لا کبیرو اور کہیں گے اے ہمارے رب ہم اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کے کہنے پر چلے تو انہوں نے ہمیں راہ سے بہکایا اے ہمارے رب انہیں آگ کا دونا عذاب دے اور ان پر بڑی لانت کر تو قیامت کے دن کفار کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہم اپنے قوم کے سرداروں کے کہنے پر چلے اے ہمارے رب ہم اپنی قوم کے بڑی عمر کے لوگوں کے کہنے پر چلے انہوں نے کفر کی تلقین کی اسلام اور توحید کے راستے سے بھٹکا دیا تو جنہوں نے ہمیں بھٹکایا تو انہیں دگنا عذاب دے کیونکہ وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور انہوں نے دوسروں کو بھی گمراہ کیا ان پر بڑی لانت کر جنت میں ایمان والے ہی جائیں گے کفار جہنم میں جائیں گے ہاں وہ مسلمان جنہوں نے ایمان تو قبول کیا مگر کفر ایمان تو قبول کیا مگر گناہ بھی کیے تو گناوں کی پاداش میں گناوں کی نہوست کے سبب جہنم میں داخل کیے جائیں گے اور عذاب بھگت کر یا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا سزا بگت کر جہنم سے نکالے جائیں گے یا اس سے پہلے ہی اللہ کی رحمت سے نکالے جائیں گے جہنم سے یا پھر اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے وہ جہنم سے نکالے جائیں گے اور جہنم کا عذاب برداشت کرنے کی سکت کسی میں بھی نہیں ہے کوئی برداشت نہیں کر سکتا اللہ کی پناہ جہنم کے اندر جب جہنمی چیخیں گے آواز کیسی نکلے گی تو بہت تو بہت تو بہت سقفی اللہ پارہ بارہ سورہد آیت نمبر ایک سو چھ سنیے امین شکو ففاری لہم فیح ظفیروں شہید تو وہ جو بدبخت ہیں وہ تو دو زخمیں ہیں وہ اس میں گدے کی طرح رینکیں گے توبہ سقفی اللہ سقفی اللہ اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ حضرت سینا حسن وصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جہنم کے شعلے بڑی طاقت کے ساتھ کفار کو اٹھا کر جہنم کے سب سے بلند تک طبقے میں پہنچا دیں گے کفار چاہیں گے کہ جہنم سے نکل جائیں تو فرشتے لوہے کے ہتوڑے مار کر ان کو جہنم کے نچلے طبقے میں پہنچا دیں گے لہم فی ہا ظفر وہی لا یس مرون پارا سترہ سورہ امبیا کی آیت نمبر سو ہے وہ اس میں رینکیں گے عذاب کی شدت کی وجہ سے چیخیں گے دھاڑیں گے وہ اس میں کچھ نہ سنیں گے جہنم کے اندر جہنمی ایک دوسرے کی چیخو پکار سنیں گے ایک دوسرے کی چیخو پکار نہیں سنیں گے وجہ وہ کفار جو ہوں گے آگ کی پیٹی میں بند کر دیے جائیں گے تو بس اللہ تو ایک دوسرے کی آواز نہیں سن سکیں گے اور مشرک جہنم میں جب چیخیں گے تو ان کی آواز گھدے کی سی نکلے گی وَهُم وہ یف طوری خون اور وہ اس میں چلاتے ہوں گے سورہ فاتر میں یہ ارشاد ہوتا ہے حضرت سینا ہارثہ رحمت اللہ ایک بزرگ ہیں ابن رجب میں لکھا ہے یہ فرماتے ہیں کہ میں دو زخیوں کو دیکھ رہا ہوں وہ جہنم کتوں کی طرح بھونکتے ہوں گے توبہ استقف اس حضرت سینا صالح مری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ایک بزرگ ہیں یہ فرماتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جہنمی میں چیختے رہیں گے یہاں تک کہ آواز بیٹھ جائے گی رونے کی طاقت نہیں ہوگی صرف اتنی آواز نکلے گی جیسے مرنے کے وقت مریض کی آہیں نکلتی ہیں تو وہ اللہ استفر اللہ حدیث پاک میں ہے دوزخیوں کو دوزخ کی طرف دھکیلا جائے گا تو دوزخ ان کے ہر عضو کو چمٹ جائے گی کوئی عضو بھی جہنم کی درش سے بچ نہیں سکے گا دوزخ زخی اس پر حملہ ور ہوں گے فرشتے چابک مار رہے ہوں گے اللہ کی پناہ جب ان کی کھال آگ جہنم کی آگ سے جل جائے گی تو فوراً نہیں پیدا کر دی جائے گی کلا نوب عجت جلو ہوں یہ پارا نصاب پارا پانچ سورہ نصاح آئت نمبر چھپن جب کبھی ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم ان کے سوا اور کھالیں انہیں بدل دیں گے کہ عذاب کا مزہ لیں کافر <سؤال> پیاسا ہوگا پانی مانگے گا تو گرم پانی کھولتا ہوا دیا جائے گا منہ کے قریب لائے گا تو اس کی کھال ادڑ جائے گی اور جب وہ کافر پانی پیے گا تو اس کی داڑیں اکھڑ جائیں گی پیٹ میں پہنچے گا تو آتے گل سڑ کر بہنا شروع ہو جائیں گی اللہ کی پناہ نہ جہنم میں موت آئے گی نہ ہی جینے جیسے ہوں گے اور نہ ہی جہنم سے نکالا جائے گا اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم اس کی ہی پناہ مانگتے ہیں بس وہ ہم سے راضی رہیں اگر ناراض ہو گیا تو بیڑا خرق ہو جائے گا تو بس رین صدا راضی مولا تو بس رینا صدا اللہ سے مہی شاب کا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد احمد اللہ من النار یا مجیرو یا مجیرو یا مجیر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں رو اگر تمہیں رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کرو کیونکہ جہنمی جہنم میں روئیں گے آسو چہروں پر ایسے بہیں گے جیسے نہریں یہاں تک کہ آنسو ختم ہو جائیں گے پھر خون بہے گا خون اتنا بہے گا کہ اگر اس میں کشتی چلائے جائے تو چل پڑے تو وہ نادان جو ہنس ہنس کر جھوٹ بولتے ہنس ہنس کر گنا کرتے ہیں ہنس ہنس کر شراب پی رہے ہنس ہنس کر دھوکہ دے رہے ہنس ہنس کر کسی کو بیوہ کو بنا رہے ہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھدار سمجھتے ہیں تو جو ہنس ہنس کر گنا کرنے والا ہے وہ ڈرے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے فرمایا اے لوگوں رویا کرو رو نہ سکے تو رونے کی کوشش کرو جہنمی جہنم میں روئیں گے آنسو چہرے پر بہیں گے گویا نالیاں ہیں آنسو ختم ہو جائیں گے خون بہے گا آنکھیں زخمی ہو جائیں گی ان میں کشتیاں ڈالی جائیں تو چلنے لگے لاہ وقت جو ہنس ہنس کر گناہ کرے گا اور روتا ہوا جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور جو خوف خدا سے روئے گا عشق مصطفیٰ میں روئے گا گناہوں کو یاد کر کے روئے گا انشاءاللہ وہ ہنستا ہوا جنت میں چلا جائے گا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں داخل جنت فرما دے اور نارے جہنم سے امانتا فرما دے آمین آمین آمین, آمین بجا نبی ضلع صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم